برانا مختار موردین کو حضرت اللہ طاللہ بنیالی سے مختلف و دا بیانو دا ام بی سیڈی موضوع پارا زمنگ دکان پتہ یاد سی اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز ڈیز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان کلازا نژد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک دس ایک سو چوبیس توفی سبیلے وجاہدوفی سبی لی اللہ کم تو ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس اللہ کی طرف قرب اور نزدیکی اور جہاد کرو اللہ کے رستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ سبحان ربی رب العزت عزت عماں وسلام المر سلیم مسل آل سیدی ومولانا محمد, وعلا آل سیدنا ومولانا محمد آل سیدنا محمد ہنفی شریعت اسلامیہ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ایک انسان کو زندگی کی ہر حالت میں پکار صرف اللہ کی کرنی چاہیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سال کا عبادی انی فنی قریب عجیب و دعوت دائے ازادان میرے محبوب پیغمبر جب میرے بندے سے میرے متعلق سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے فنی قریب تو میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اجیبوں داغ تد ازادان جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سن کے جواب بھی دیتا ہوں قرآن مقدس میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوا کالا رب تمہارا رب کہتا ہے ادونی مجھے پکارو استجب کم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں ایک اور جگہ پہ سورت حامیم مومن میں فرمایا فد اللہ مخل سین لہ اے میرے بندو ہمیشہ خالص پکار صرف میری کیا کرو علاوہ ازی حدیث میں امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المضنبین رحمت للعالمین سرتاج کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے لس الحدم ہتا لم یت او سر قال کال نبیو اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی اپنی ہر حاجت اپنے اللہ سے مانگے ہتھی شیش نالی ہی ازن کا یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب ہی سے مانگے فن علم یو ہو لم یس سر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تیرا رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کے بھی تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتی قرآن پاک میں ہمیں انبیاء کے مختلف واقعات ملتے ہیں چناچے اللہ کے ہر سچے پیغمبر نے مصیبت میں گھر کے اور تکلیف میں مبتلا ہو کے اور دکھوں سے پریشان ہو کے جب بھی اللہ کے پیغمبر نے پکارا ہے تو صرف رب کو پکارا ہے قرآن کہتا ہے تمہارے بابے آدم نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا و علم تگ فرلنا و ترہمنا لنکو ننا منل تمہارے بابا نے اپنی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی درخواست کی تھی اور ہم نے جواب میں کہا تھا کہ نہیں تیری اولاد میں سے جو گناہ گار نو کو جس جگہ پہ توں کھڑا ہے یہاں آ کے اپنے دل میں بھی شرمندگی محسوس کر لے گا ہم اس کو بھی اس طرح کر دیں گے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی اس میں پکار کی تو اپنے رب کی اس کے علاوہ حضرت موسا علیہ السلام بحر کلزم کے کنارے کھڑے ہیں پیچھے سے فرآون کا لشکر آ گیا ہے قوم کے لوگوں نے کہا موسا مروا دیا یہاں قبریں بھی نہیں بنے گی انہوں نے زبا کرنا ہے دریا کے حوالے کرنا ہے سامنے سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے پیچھے ظالم فوج ہے دائیں پہاڑ بائیں پہاڑ نہ آگے کا راستہ نہ پیچھے پلٹنے کی راہ نہ دائیں جانے کی سبیل نہ بائیں طرف جانے کا راستہ بڑے مشکل گھڑیوں میں پھنس گئے ہیں قرآن کہتا ہے کہ میرے کلیم نے اس مشکل گھڑی میں کہا میری قوم کے لوگوں کیا سمجھتے ہو اس جگہ پہ میں تنہا ہوں نہیں انا مائی یا ربی میرے ساتھ میرا رب موجود ہے سیاح دین وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا چنانچے قرآن کہتا ہے ایک بوڑھے پیغمبر ہیں ایک سو بیس سال عمر ہیں بیوی بی کی عمر نوے سال ہے اور وہ بانج ہے اور پیغمبر چپکے کے چپ کے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہتا ہے رب لا تجرنی فردا و انت خیر الوار سین رب حبلی مل لدن کزر یتن طیبہ ان کا, کا سمی مولا ایک سو بیس سال عمر ہو گئی آئی تک اولاد نصیب نہیں ہوئی مولا تجھ سے ایک بیٹے کا سوالی ہوں تو ایک بیٹا عطا کر دے اللہ نے اوپر سے جواب دیا یا زکری یا انا نبشیروں کا بے غلام میں نسم یا آپ نے صرف بیٹا مانگا ہم بیٹا بھی دیں گے آسمانوں سے نام رکھ کے دیں گے جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دیں گے پیغمبر نے پکارا اپنے رب کو پکارا آئیے ایک پیغمبر ہیں اٹھارہ سال سے بیمار ہیں اٹھارہ سال کے بعد جب شیطان نے ڈورے ڈالنے شروع کیے اور جال لگانا شروع کیا تو اللہ کے پیغمبر نے دہائی دی قرآن اس دہائی کا ذکر کرتا ہے اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ایوب از نادا ربہ اور ایوب نے جب پکارا کس کو اپنے رب کو انی مسنی عزر یا اللہ مجھے تکلیف چھو گئی ہے اور توں ہے شفائیں دینے والا مولا میری مصیبت کو ٹال دے اللہ کا قرآن ایک پیغمبر کا ذکر کرتا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گیا ایک رات کی تاریکی ہے ایک سمندر کی تہ ایک مچھلی کا پیٹ ہیں تین اندھیروں میں پیغمبر قید ہیں قرآن کہتا ہے فنادا فضول ماتے اللہ الہ اللہ انتا میرے پیغمبر نے تین اندھیروں میں پکارا مولا یہاں سے میری پکار کو تیرے سوا سننے والا بھی کوئی نہیں اور اگر کوئی سن لے تو اس مصیبت سے نکالنے والا بھی کوئی نہیں تیرے سوا علاح جو کوئی نہیں تو ہے پکاروں کا سننے والا اور مصیبتوں کا ٹالنے والا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم تجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں اور قرآن میں جب تیرے اس واقعے کا ذکر کریں گے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیں گے کہ اے ایمان کا دعوی کرنے والو اگر تم بھی کبھی مصیبتوں میں گھر کے حضرت یونس والی دعا پڑھنا شروع کر دو میں تمہاری مصیبتیں بھی ٹال دوں گا اللہ کا پیغمبر ہر پیغمبر اللہ کی پکار کر رہا ہے برائے راست کر رہا ہے اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے اس میں کوئی وسیلہ نہیں ہے اس میں کوئی تبسل نہیں ہے اس میں وہ کسی ذریعے کا سہارا نہیں لیتا پڑھتے جائیے یہ دعائیں جو اللہ کے پیغمبروں نے اپنے اپنے وقت میں مانگی اور اللہ کے سامنے التجا کی ہیں حضرت ایوب نے پکارا رب کو پکارا حضرت یونس نے پکارا رب کو پکارا حضرت یاقوب نے پکارا رب کو پکارا انما اشکو بسی و حزنی اہ حضرت یعقوب کہتے ہیں میں اپنے غم کا شکوہ کرتا ہوں تو کس کے آگے اللہ کے آگے ہر پیغمبر کی یہ پکار قرآن ذکر کرتا ہے حتیٰ کہ امام المبیا سرور کائنات خاتم النبیین حضرت سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا جب قرآن تذکرہ کرنے لگتا ہے تو دو یار ہیں یہ موجود ہیں ایک غار میں دشمن غار کے منہ پہ آ گئے ہیں اگر وہ پاؤں کی جانب دیکھ لیں تو ان کو دیکھ لیں گے وہ ڈھیر سارے ہیں یہ دو ہیں وہ مسلح ہیں یہ ہیں بھاگ کے آئے ہیں حضرت یا حضرت ابو بکر رونے لگے نبی پاک نے رونے کا سبب پوچھا ہے ابو بکر نے اشارہ کیا ہے کہ غار کے منہ پہ کافر آگے پاؤں کی جانب دیکھیں ہمیں دیکھ لیں گے قرآن کہتا ہے اللہ کے پیغمبر نے حضرت ابو بکر سے کہا از یقولو لے ہی جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے لات غم نہ کر کیا سمجھتا ہے کہ اس غار میں میں اور تو بندے موجود ہیں نہیں نہیں ان اللہ مانا تیسرا ہمارا رب بھی موجود ہے اب نبی پاک کی جس دعا کا اور پکار کا ذکر کیا قرآن نے تو یہی ذکر کیا کہ انہوں نے مصیبتوں میں گھر کے تکلیفوں میں مبتلا ہو کے غموں میں گھر کے بیماریوں میں مبتلا ہو کے اور دشمن کے خوف کے وقت یا جس ٹائم بھی انہیں ضرورت محسوس ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ ہر پیغمبر نے براہ راست پکارا تو کس کو پکارا یہی دین اسلام کی تعلیم ہے یہی دین حنیف کی تعلیم ہے یہی شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے یہی قرآن مقدس کی تعلیم ہے یہی سیرت نبوی کی تعلیم ہے کہ پکار کرنی ہے خالص تو کس کی کرنی ہے اللہ, اللہ کی کرنی ہے اگر میں یہ تمہید آپ کو سمجھا چکا ہوں تو اب جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کی پکار کرتے ہیں امبیا کو پکارتے ہیں اولیاء کو پکارتے ہیں بزرگان دین کو پکارتے ہیں مسائب میں بیماریوں میں دکھوں میں اولاد لینے کے لیے یا شفا لینے کے لیے یا قرضے سے نجات کے لیے یا دکان میں برکت حاصل کرنے کے لیے یا چوپائوں میں برکت حاصل کرنے کے لیے جو لوگ امبیا کو اولیاء کو بزرگ دین کو پکارنے والے لوگ ہیں ان سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ تم غیر اللہ کی پکار کرتے ہو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو ان کو مشکل کشاہ حاجت روا سمجھ کے پکارتے ہو تو وہ پکارنے والے جواب کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ نا جی ہم تو ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں یہ ایک بہانہ وہ بناتے ہیں کہ ہم بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور ہم بھی مانگتے کس سے اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ہم بزرگوں کے ذریعے مانگتے ہیں ہم اللہ کو پکارتے ہیں لیکن بزرگوں کے واسطے سے پکارتے ہیں ہم اللہ کی پکار کرتے ہیں لیکن بزرگان دین کے وسیلے سے واسطے سے پکارتے ہیں پھر علم ممبر و محراب کے وارث طبقے نے جان بوجھ کے اپنی پیٹ پوجا کے لیے انہیں کچھ اکلی دلائل بھی سمجھا دیئے کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کو ملنا ہو تو چپڑاسیوں کی ضرورت پڑتی ہے اس طرح کی عقلی باتیں علماء نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی ہیں کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے جی سیڑھی کے بغیر بندہ چھت پہ کس طرح جا سکتا ہے اور ڈپٹی کمشنر سے ملنا ہو تو پھر چپڑاسیوں کی کلرک کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ذریعے بندہ ڈپٹی کمشنر تک پہنچ جاتا ہے گویا کہ ان لوگوں نے چھت کو اللہ سے تشبیح دے دی اور سیڑھی کو بزرگوں سے تشبیح دے دی کہ سیڑھی کا واسطہ ہو تب اللہ تک بندہ پہنچے میں آسان طریقے سے اکلی جواب ہی اس کا دے دیتا ہوں میرے بھائی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ سیڑھی مجھ سے دور ہے چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں بارہ فٹ دور ہوں سولہ فٹ دور ہوں بیس فٹ دور ہوں چھت مجھ سے دور ہے وہ دور ہے میں یہاں ہوں چھت وہاں ہے میں بغیر کسی ذریعے کے بغیر کسی واسطے کے بغیر کسی سیڑھی کے چھت تک نہیں جا سکتا لیکن میرے بھائی جس رب کو تُو نے چھت سے مثال دے دی ہے وہ رب چھت جتنا دور ہے وہ رب اس میک جتنا دور ہے وہ رب میرے اینک کے فریم جتنا دور ہے نہیں نہیں قرآن کہتا ہے من رب البلورید میرے بندے تیری شاہ رگ اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں نہن و اکرب و علیہ من حبلورید میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں تیرے دل میں جو وسو سے پیدا ہوتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں تیرے دل میں جو خیالات آتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں تیرے ضمیر میں جو وسو سے پیدا ہوتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں اگر جان کی امان پاؤں تو یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جناب جو ہستی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اس کو ملنے کے لیے سیڑھی کہاں رکھنا چاہتے ہو کچھ ہمیں بھی تو سمجھاؤ سیڑھی کہاں رکھنا چاہتے ہو اس گردن پہ سیڑھی رکھنا چاہتے ہو شہر پہ سیڑھی رکھنا چاہتے ہو اور ڈی سی کو ملنے کے لیے چپراسی کے واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے اور گورنر کو ملنے کے لیے کرد کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ ڈپٹی کمشنر اور گورنر تیرے حالات سے واقف نہیں ہے وہ ساری درخواستیں ایک وقت میں نپٹا نہیں سکتا کو پتا نہیں اور جس سے تیرا معاملہ وہ علیم بزات سدور ہے وہ دلوں کی دھڑکنے بہتر جانتا ہے وہ کہتا ہے کوئی پتا درخت کی شاخ سے کبھی نہیں گرتا لیکن میں اس درخت کے پتے کو جانتا ہوں درخت کے پتے کو جانتا ہوں یہ کس شاخ سے ٹوٹا ہے اور شاخ سے ٹوٹنے کے بعد زمین پہ آنے تک اس نے راستے میں کربٹے کتنی تبدیل کی ہے ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں ریت کا کوئی ذرہ میرے علم سے باہر نہیں سمندر کا کوئی کترا میرے علم سے باہر نہیں پہاڑ کا کوئی کنکر میرے علم سے باہر نہیں درخت کا کوئی پتہ میرے علم سے باہر نہیں گھاس کا کوئی تنکا میرے علم سے باہر نہیں آسمان کا کوئی ستارہ میرے علم سے باہر نہیں کوئی ندی کوئی نالا کوئی نہر کوئی چشمہ کوئی کنواں میرے علم سے باہر نہیں میں جانتا ہوں تیرے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں میں جانتا ہوں تیرے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں میں جانتا ہوں اس کائنات میں مکھیاں کتنی ہیں مچھر کتنے ہیں چیمٹیاں کتنی ہیں حشرات العرض کتنے ہیں میں جانتا ہوں اس دنیا میں جنگل کتنے ہیں ان میں درخت کتنے ہیں درختوں پہ شاخیں کتنی ہیں لگنے والے پتے کتنے ہیں گرنے والے پتے کتنے ہیں میں جانتا ہوں اور میرے لیے جاننا اس لیے ضروری ہے کہ میں نے تیری روزی کا انتظام جو کرنا ہے. میں نے تیری روزی کا جو انتظام کرنا ہے اور ڈی سی کو ملنے کے لیے چپڑاسی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ وہ تیرے حالات سے ڈی سی واقف نہیں ہوتا اور جس رب سے تیرا معاملہ ہے وہ تیرے دلوں کے راز بہتر جانتا ہے میرے بھائی قران کہتا ہے ولا تذربو للہ اللمثال اوئے لوگوں مجھے لوگوں کے ساتھ مثال نہ دیا کرو منع جو کر دیا اللہ نے لا تذربو للہ اللمثال اوئے میرے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو مجھے ڈی سی کے ساتھ مجھے گورنر کے ساتھ مجھے چھت کے ساتھ مثال نہ دیا کرو اوئے ڈی سی کے ساتھ مثال اپ اس کو دے بھی کس سکتے ہیں اس لیے کہ ڈپٹی تین بجے جب دفتر کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہ دفتر بند کر کے گھر چلا جاتا ہے اور اس نے اپنے دروازے پہ لکھایا ہے عجیب و داوت دا دادا دان رات کی تاریکی ہو آجا دن کا اجالا ہو آجا صبح کا سویرا ہو آجا مگرے میں سورج غروب ہو رہا آجا عجیب و دا وتدائے ازادان جب تیری مرضی کرے آجا اور اسی لیے تو میں سوتا نہیں ہوں کہ تیری پکارے کون سنے گا میں سو جاؤں تو تیری پکارے کون سنے گا اور ڈپٹی کمشنر کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے اور اس نے اپنے دروازے پہ لکھوایا ہوا ہے سو سال میری نا کرنے کے بعد اگر تو میرے دروازے پہ آ جائے میں تیری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے رکھ دوں گا تجھے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اجازت لینے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تو تپٹی کمشنر کے ساتھ اس رب کو مثال دیتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اگر کلرک پہ ناراض ہو جائے ڈپٹی کمشنر اگر چپڑاسی پہ ناراض ہو جائے تو چپڑاسی ہاتھ باندھتا ہے چپڑاسی معافیاں مانگتا ہے چپڑاسی میلہ لے کے جاتا ہے چپڑاسی دوسرے دفتر کے بندوں کو لے کے جاتا ہے پھر وہ آخر میں قران کا میلہ پیش کرتا ہے ڈی سی جی میں قران چوک کے لے ایا میں معاف کر چھڈو میرا قصور بخش چھڈو وہ ناراض ہو جائے ڈی سی کلرک پہ تو کلرک منتیں ہے سمایتیں کرتا ہے میلے لے کے جاتا ہے اور رب کا معاملہ کیا ہے وہ ہر روز آدھی رات کے بعد پہلے آسمان پہ اپنی رحمت کو اتارتا ہے اور آدھی رات سے لے کر صبح تک برابر آواز لگاتا ہے ہل مم مست فیرن ہل مم مست فیرن فاگ ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا میں خود منانے آ ہوں میں خود منانے آ گیا ہوں ہے کوئی گناہ گار میں بخشنے کے لیے آ گیا ہوں ہے کوئی روزی مانگنے والا میں روزی دینے کے لیے آ گیا ہوں کوئی ہل من ہل من کزا حل من قزا ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا یعنی ہے کوئی اولاد کا طلبگار ہے کوئی مقدمات میں پھنسا ہوا ہے کوئی بے روزگار ہے کوئی بیمار میں خود آ گیا ہوں میں خود آواز لگا رہا ہوں کہ آ میرے دروازے پہ آ میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے واسطے اور بزرگوں کے وسیلے اور بزرگوں کے صدقے اور بزرگوں بزرگوں کے کے کے ہم پکارتے ہیں اللہ کو بزرگوں کے واسطے کے ذریعے وسیلے کے ذریعے ہم مانگتے ہیں اس کے لیے وہ ایک آیت یہ پیش کرتے ہیں جو میں نے معایدہ کی آیت نمبر 35 پیش کی ہے اور ایک آیت ہے سورت بنی اسرائیل میں وہ ایک آیت وہ پیش کرتے ہیں میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وسیلے کا مفہوم کیا ہے اور ان آیتوں کی تفصیل کیا ہے؟ ان آیتوں میں کس وسیلے کا ذکر ہے ان آیتوں میں وسیلے سے مراد کیا ہے صورت معاہدہ کی یہ جو آیت ہے وسیلے کا معنی کیا ہے سب سے پہلے سنیے گا وسیلے کا معنی مصیبت یہ بن گئی ہے کہ وسیلہ ایک اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک وسیلہ عربی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں وسیلے کا لفظ ذریعے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ذریعہ واسطہ اردو میں یوں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی کے اندر وسیلہ بمینا مرتبہ استعمال ہوتا ہے وسیلہ بمینا قرب استعمال ہوتا ہے وسیلہ بمینا درجہ استعمال ہوتا ہے وسیلہ کہتے ہیں اس چیز کو جو چیز دو چیزوں کو واپس میں मिला دے دو چیزوں کو آپس میں ملا دے وسیلہ کہتے ہیں تقرب کو وسیلہ کہتے ہیں ملاب کو وسیلہ کہتے ہیں درجے کو وسیلہ کہتے ہیں منزلت کو اٹھائیے گا تفسیر کی کتابیں اٹھائیے گا آپ ابن جریر سے شروع ہو جائیں یہ پہلے مفسر ہیں ابن جریر اٹھائیے تفسیر ابن جریر اٹھائیے تفسیر ابن کثیر اٹھائیے تفسیر رازی اٹھائیے تفسیر مزاری اٹھائیے تفسیر کشاف اٹھائیے جناب آپ تفسیریں پڑھتے چلے جائیں متقدمین کی تفصیلیں متاخرین کی تفصیلیں ان میں علامہ آلوسی کی روح المعانی اٹھائیے علامہ اسماعیل حقی کی روح البیان اٹھائیے اس میں البہر المحیت اٹھائیے آپ متقدمین کی تفصیلیں متاخرین کی تفصیریں اٹھاتے چلے جائیے چنانچہ متاخرین میں حضرت مولانا عبدالحق حقانی کی تفسیر اٹھائیے علامہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر اٹھائیے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع کراچی والے ان کی تفسیر اٹھائیے اور محدے سے وقت مولانا محمد ادریس کاندوی جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث تھے ان کی تفصیل آپ اٹھا لیں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے کیا لکھا مولانا محمد کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا تفسیر عثمانی والے نے کیا لکھا اور جناب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اٹھائیے میں ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جو بات آج کروں گا کل بھی اس کا ذمہ دار ہوں کچی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ کل مجھے اس سے شرمندگی ہو میں نے متقدمین کی تفسیروں کے نام لے لیے پھر میں نے مولانا اشرف علی تھانوی ایک مولانا شبیر احمد عثمانی دو شاہ محدث محدس تین مولانا مولانا مفتی محمد شفی پانچ مولانا مولانا لاہور والے ان کی تفسیر اٹھائیے اور چلیے یار تھوک کی دکان ہے سودا تھوک کا بیچنے والے ہیں بیرے کے پیر کرم شاہ کی تفسیر اٹھائیے وہ تو تمہارا ہے نا وہ تو بریلوی مسلک کا نمائندہ ہے پیر کرم شاہ کی تفسیر ضیاء القرآن اٹھا لیجئے یہ ساری تفسیریں آپ اٹھا لیں مولانا امین آسن اسلائی کا تدبر قرآن اٹھا لیجئے مولانا مودودی صاحب کا تفہیم القرآن اٹھا لیجئے کوئی سی تفسیر متقدمین علماء کی اور متاثرین علماء کی اس میں جناب آپ علامہ ابن منظور کی لغت کی کتاب لسان العرب اٹھا لیجئے اس میں امام راغب کی کتاب مفردات اٹھا لیجئے اس میں لغت کی کتاب کاموس اٹھا لیجئے اس میں لغت کی کتاب جوہری کی سیاح اٹھا لیجئے اس میں لغت کی کتاب المنجد اٹھا لیجئے لغت کی کتابیں اٹھائیے تفسیر کی کتابیں اٹھائیے متقدمین کی کتابیں اٹھائیے متاثرین کی کتابیں اٹھائیے ان میں کال کس کا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا حضرت مجاہد کا محمد ابن سیرین کا اس میں کال کس کا ہے اکرما تابی کا مجاہد تابی کا عطا تابی کا رباح کا ابن عباس کا اقوال اس میں موجود ہے تفسیر کی کتابوں میں تمام نے متقد اور متاخرین مفسرین نے لکھا ہے کہ وسیلے سے مراد ہے نیک عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا اٹھائیے جس کی تفسیر اٹھانا چاہتے ہیں نیک عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا کیا مطلب نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہونا زکات دے کے اللہ کے قریب ہونا حج کر کے اللہ کے قریب ہونا گنا چھوڑ کے اللہ کے قریب ہونا سچ بول کے اللہ کے قریب ہونا عمرہ کر کے اللہ کے قریب ہونا تہجد پڑھ کے اللہ کے قریب ہونا نیک آمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اس کا نام کیا ہے وسیلا اس کا نام ہے میں ابھی پیش کروں گا انشاءاللہ قرآن ہی سے اس کی میں وضاحت کر دوں لیکن آج میں آپ کو وسیلے کا چونکہ مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے کھول کے اس بات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا وسیلہ چار قسم کا ہے پکا لو وسیلہ کتنے قسم پہ ہے چار قسم کا وسیلہ ہے جس میں تین وسیلے جائز ہیں چوتھا وسیلہ ناجائز ہے چوتھا وسیلہ حرام ہے چوتھا وسیلہ غلط ہے اور تین وسیلے جو ہیں وہ جائز ہیں قرآن اس کا حکم دیتا ہے شریعت میں اس کا ثبوت موجود ہے تین وسیلوں کو آپ دعا میں اختیار کر سکتے ہیں سب سے پہلا وسیلہ ہے اللہ کے نام کا وسیلہ اللہ کے نام کا وسیلہ کیا مطلب آپ دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں مولا تر رحمان ہواسطہ ہی مولا تجھے رحیم ہونے کا واسطہ ہے مولا تجھے غفار ہونے کا واسطہ ہے مولا تجھے کہار ہونے کا واسطہ ہے میری دعا قبول فرما لے مولا تجھے رحیم کریم ہونے کا واسطہ ہے میری دعا قبول کر لے اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا مانگنا آپ کہیں گے اس کا ثبوت قرآن پاک میں اس کا ثبوت موجود ہے نکالیے ذرا ایک جگہ قرآن پاک کی سفا نمبر ہے ایک سو ستاون آراف نواں پارا جی نواں پارا ہے سورت کا نام سورت ال اور ہمارے پاس جو قرآن ہے ان کا صفحہ نمبر ایک سو ستوجا ایک سو ستاون آخری تین سطروں پہ آئیے جی آیت نمبر ایک سو اسی آیت نمبر ایک سو اسی کیا کہتے ہیں اللہ ولی اللہ الحسنہ اور اللہ کے لیے ہیں نام اچھے رہمان رحیم کریم ستار غفار اللہ کے لیے ہیں نام الحسنہ خوبصورت اچھے بہترین فد پس پکارو اس اللہ کو بہا ان ناموں کے ذریعے پکارو اس اللہ کو ان ناموں کے ذریعے ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارا کرو یا رحمان یا رحیم یا یا اللہ تجھے رہمان ہونے کا واسطہ ہے آگے سنیے وزار اللہ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو چھوڑ دو ان لوگوں کو یو جو زیادتی کرتے ہیں فی اسمائی ہی اس کے ناموں میں کیا مطلب یعنی جو لوگ اللہ کے خوبصورت ناموں کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں تم بھی ان کو تم بھی ان کو چھوڑو جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارنے لگے ہیں چنانچہ وسیلہ پہلا کس کا ہے جی اللہ کے ناموں کا پکا لو پہلا وسیلہ جو جائز ہے جو دینا چاہیے وہ وسیلہ کون سا ہے جی اللہ کے ناموں کا اللہ کی سفتوں کا اللہ کے ناموں کا میں بڑی آسان دلیل دے دیتا ہوں جی پڑھی ہے صورت فاتح الحمد <للہ> رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک <إياك> کا نابود و یا کا نسطعین اح دن <الصراطل> <مستقیم> دعا مانگنی ہے نا اح دن مستقیب ہر بندے نے دعا مانگنی ہے کہ دکھا ہم کو راستہ سیدھا ہمیں سیدھے رستے پہ پکا رکھ اس دعا مانگنے سے پہلے اللہ نے فرمایا میرے ناموں کا ذکر کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رحمان بھی تو، رحیم بھی تو، کائنات کا پالن ہار بھی تو، ساری سفتوں کا مالک بھی تو،, اللہ بھی تو اور قیامت کے دن کا مالک بھی تو، مولا تیریاں ایڈیاں سفت گنیاں نے اہدن دن سراط ال پہلا وسیلہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ اللہ کے نام کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگنا یہ وسیلہ جائز دوسرا وسیلہ آ صالحہ کا وسیلہ اللہ کو سے دعا مانگتے ہوئے کوئی ایسا عمل زندگی میں کیا جس عمل پہ ناز ہے اور سو فیصد یقین ہے کہ میں نے اتنے خلوص کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ نے میرا یہ عمل رد نہیں کیا ہوگا میرا یہ عمل اللہ نے رد نہیں کیا ہوگا جس عمل پہ ناز ہے دعا مانگتے ہوئے بندہ کہے مولا میں نے وہ عمل تیری غذا کے لیے کیا تھا اگر وہ عمل تجھے مقبول ہے میرے مولا میری یہ دعا قبول کر یہ دوسرا وسیلہ ہے یعنی دعا مانگنا آ صالحہ کے وسیلے سے آ صالحہ کو وسیلہ پیش کر دینا اس کے ذریعے دعا مانگنا یہ دوسرا وسیلہ ہے آئیے اس کا بھی ایک حوالہ قرآن پاک سے پیش کر دیتے ہیں صفحہ نمبر ہے تین سو نوے جی انشاءاللہ جس جس بات کو بیان کرتے جائیں گے قرآن سے اس کو ثابت کرتے چلے جائیں گے آج اگر ہمارے کوئی نئے دوست اور احباب تشریف لائیں تو وہ ان ایتوں کو نوٹ کریں کاغذ پہ ان ایتوں کو نوٹ کرتے جائیں جو ایتیں میں بیان کر رہا ہوں اور جو وسیلے کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اس کے بعد وہ اس کی تحقیق کریں میں <تصفح> اس کا قائل نہیں ہوں کہ آنکھیں بند کر کے آپ میرے پیچھے چلیں کہ میں نے یہ کہہ دیا لہذا صحیح ہے نہ یہ تحقیق کی دنیا ہے یہ روشنی کا زمانہ ہے یہ جستجو کی دنیا ہے یہ علم کا دور ہے جہالت کا دور لٹ گیا ہے نوجوانوں یہ علم کا دور ہے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیسے بھاگنا عقل مندی نہیں ہے تحقیق اور جستجو کر کے سیدھے رستے کو چننا چاہیے قرآن کس طرف لے جانا چاہتا ہے چھوڑ دیجئے اس کو کہ میری ماں کیا تھی میرا باپ کیا تھا میرا دادا کیا تھا میری برادری کیا ہے اس جہالت کی باتیں ہیں یہ ساری چھوڑ دیجئے آپ کا باپ یا ماں کس عقیدے کے تھے وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں انہوں نے اپنا جواب دینا ہے آپ نے اپنا جواب دینا ہے میرے دوست ان آیتوں کو نقل کرتے چلے جائیں سفر نمبر تین سو سفر نمبر ہے جی تین سو نبے اور سورت کا نام ہے سورت سبھا سورت کا نام ہے سورت سبھا اور آیت نمبر ہے جی سینتیس جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے جی دسواں گیارہواں رکوع شروع ہو رہا ہے جی وہاں گیارہویں رکوع سے ہم پڑھنے لگے ہیں جی ذرا توجہ کرنا اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں وَمَا ام وَلَا ولا بِالَّتِي کم بلتی تو تمہارے مال ایسی چیز نہیں اور تمہاری اولاد بھی ایسی چیز نہیں لے یو کر رے بونا تو تمہارے مال بھی ایسی چیز نہیں اور تمہاری اولاد بھی ایسی چیز نہیں جن کے ذریعے تم میرے قریب آؤ جن کے ذریعے تم میرا قرب حاصل کرو مال لگا کے میرے قریب آ جاؤ نہیں یعنی وہ قرب کا ذریعہ نہیں مال کا زیادہ ہونا زین میں رکھیں مال کا ورنہ ایک بندہ زکات دے کے تو اللہ کے قریب ہو سکتا ہے نا یعنی مال کا زیادہ ہونا کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے جس طرح مشرقی نے مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے تیرے پتر کوئی نہیں ہمارے پاس بڑے لڑکے ہیں تیرے کول مال کوئی نہیں سب کول مال زیادہ ہے یہ وہ باتیں کہا کرتے تھے اللہ نے فرمایا نہ تمہارے مال ایسی چیز ہے نہ تمہاری اولاد ایسی چیز ہے کہ مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت یہ ہمارے قرب کا ذریعہ بن جائے مال نہیں ایسی چیز اولاد نہیں ایسی چیز الا من آ اللہ من آمنا و عاملہ صالحن اور ہمارے قرب کا ذریعہ تو یہ ہے کہ بندہ ایمان قبول کر کے نیک عمل کرنے شروع کر دے اللہ. یہ ہے ہمارے قرب کا ذریعہ اولاد کا زیادہ ہونا ہمارے قریب نہیں کرتا اور مال کا زیادہ ہونا ہمارے قریب نہیں کرتا ہمارے نزدیک جو چیز تمہیں کرے گی وہ ہے من آمنا و عملہ میں ساتھ ساتھ ثبوت بھی دیتا چلا جا رہا ہوں وسیلے کی کتنی قسمیں ہو گئی جی؟ دو پہلا وسیلہ اللہ کے ناموں کا دوسرا وسیلہ کا میں نے قرآن کی ایکت بھی پیش کر دی ایک حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں بخاری کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کا فرمانے مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے تین بندے تھے آ ذہن میں کہ نہیں آ گیا بڑا مشہور واقع ہے بنی اسرائیل کے تین بندے تھے سفر کر رہے تھے پہاڑی علاقے میں بارش آ گئی وہ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رک گئے ایک چٹان اوپر سے لٹتی ہوئی آئی اس نے غار کا منہ بند کر دیا نکلنے کا راستہ ختم ہو گیا یہ تین بندے جو غار میں دب گئے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بھائی اللہ سے دعا مانگو اور اگر زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اور جس عمل پہ تمہیں ناد ہے اپنے اوپر وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرو اور وہ عمل پیش کر کے دعا مانگو اللہ تعالیٰ شاید ہماری مصیبت کو ٹال دے چنانچہ پہلے بندے نے دعا مانگی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نبی پاک کی زبان مقدس سے یہ ارشاد ہو رہا ہے بخاری نے اس کو نقل کیا نبی پاک کا فرمان مبارک ہے پہلے بندے نے دعا کرتے ہوئے کہا مولا تو جانتا ہے مولا تو جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ مزدور آئے تھے کام کرنے کے لیے میرے پاس کچھ مزدور آئے تھے کام کرنے کے لیے میں نے باقی مزدوروں کی اجرت تو دے دی باقی مزدوروں کی اجرت تو دے دی ایک مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا میں اس کی مزدوری نہ دے سکا مالا پھر میں نے اس کی مزدوری والے پیسے سے زراعت کرنی شروع کر دی اس سے کچھ فصلیں آ گئیں. ان فصلوں کو بیچ کے میں نے اس کے لیے گائے خرید لی گائے کی نسل چل پڑی آگے بہت سی گائے ہو گئیں اتنے میں وہ مزدور ایک دن کہیں سے چکر لگاتا ہوا آیا اس نے کہا جناب میں نے آپ کے پاس مزدوری کی تھی اور مزدوری میری رہ گئی ہے وہ اجرت لینے کے لیے آیا ہوں میں نے گاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ساری تیری مزدوری ہے لے جائے ساری مزدوری کو وہ کہتا ہے مزاق نہ کر مزاق نہ کر میرے ساتھ وہ تو چند آنے چند پیسوں کی مزدوری تھی یہ اتنی ساری گائے ہیں اس نے کہا نہیں جو تیرا پیسہ آیا تھا میں نے اس سے زراعت کی تھی زراعت سے جو کچھ وصول ہوا میں نے اس کے یہ دنگر چوپائے خرید لے ان کی نسل بڑھنے لگ گئی ہے یہ سارے تیرے ہیں مولا پھر تو جانتا ہے وہ سارے چوپائے لے کے چلا گیا تھا مولا اگر وہ میں نے کام محض تیرے وجہ سے کیا تھا تو مولا اس عمل کا واسطہ ہے تو ہمیں چھٹکارا دے دے تھوڑی سی چٹان سرگ گئی چٹان تھوڑی سی سرگ گئی دوسرے بندے نے کہا مولا تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میرے بال بچے بھی تھے میری بیوی بھی تھی میں رات کے ٹائم گھر میں واپس آیا کرتا تھا واپسی پر میں دودھ لایا کرتا تھا وہی میرے بچے بھی پیتے تھے میری بیوی بھی پیتی تھی میرے والدین بھی پیتے تھے مولا ایک دن جو مجھے دیر ہو گئی تو میں گھر میں آیا تو میرے ماں باپ بھوکے سو گئے تھے بھوک سے ہی سو گئے تھے میرے ماں باپ میں نے ماں باپ کو جگایا بھی نہیں کہ ان کی نیند میں تکلیف وا نہ ہو مولا میرے بچے تو دیکھ رہا تھا میرے معصوم بچے میرے پاؤں سے لپٹ لپٹ کے دودھ مانگتے تھے اور میں ان سے کہتا تھا کہ نہیں پہلے میرے ماں باپ پیئیں گے اب ایجا کوئی پرچی نہ بھیجے بھائی بندہ اس طرح خلل ہوتا ہے جن کے ساتھ مجھے محبت پیے اس دودھ کو پییں مولا تو جانتا ہے میں دودھ کا پیالہ لیے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر ہو مولا سارے دن کا تھکا ہوا تھا میں سویا نہیں کہ اب جاگے اب جاگے کہ اب جاگے میرے بچے بھی بھوکے سو گئے مولا اگر وہ والدین کی خدمت کا جذبہ محض تیری رضا کے لیے تھا تو مولا اس مصیبت سے نجات دے دے پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا تیسرے بندے نے کہا مولا تو جانتا ہے میرے ایک چچا کی بیٹی تھی مجھے اس سے بڑا پیار تھا محبت تھی اور میرے ذہن میں غلط نظریہ اس کے بارے میں پیدا ہو گیا اس نے ٹالنے کے لیے یہ کہا اتنے پیسے لے کے آؤ تو پھر میں اپنے وجود پر تجھے قدرت دے سکتی ہوں پیسے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے لیکن میں ہرس کا مارا ہوا اور کاری پہ کمر باندھی ہوئی میں نے میں نے جس طرح بھی کیا میں نے وہ پیسے حاصل کر لیے میں نے اپنی چچے دار بہن کو بلایا تنہائی ہو گئی پیسے میں نے اس کے حوالے کر دیے روکنے والا ہاتھ بھی کونی تھا دیکھنے والی آنکھ بھی کونی تھی بتلانے والی زبان بھی کونی تھی مولا تجھے پتا ہے نا پھر میری چچا جات بہن نے صرف اتنا کہا تھا اتکلا اتکل میں نے اتنا ڈر کی وجہ سے اس وقت میں بچ گیا تھا تو مولا آج اس مصیبت سے نجات دے دے نبی پاک نے فرمایا پوری چٹان راستے سے ہٹ گئی اس سے معلوم ہوا کہ آ صالحہ کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے کتنے وسیلے ہو گئے جی دو ایک وسیلہ ہو گیا اللہ کے ناموں کا ایک وسیلہ ہو گیا آ صالحہ کا تیسرا وسیلہ ہے تبسل بل زندے آدمی سے دعا کی درخواست کرنا زندے آدمی سے دعا کی التجا کرنا مولوی جی میرے واسطے دعا کرو حضرت جی میرے لیے دعا کرو مرشد صاحب میرے لیے دعا کرو پیر صاحب میرے لیے دعا کرو وہ زندہ سامنے ہو یا کسی واسطے اور سبب کے ذریعے بات ہو رہی ہو ٹیلی فون وائرلیس غیب نہ ہو کسی سبب کے ذریعے اس بزرگ سے بات ہو رہی ہے یا بزرگ سامنے ہیں اور دعا کی درخواست پیش کی جا سکتی ہے یہ ہے زندوں کا وسیلہ زندے آدمی سے دعا کی کیا کرنا بولو زندے آدمی کو کہنا کہ تو ہمارے لیے کیا کر دعا کر یہ جائز ہے کہ ناجائز یہ قرآن سے اس کا حوالہ دیکھتے ہیں آئیے سفا نمبر 81 پہ آئیے جی پیچھے پلٹی ہے سفا نمبر 81 پہ آئیے جی ایک بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جی انشاءاللہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اگر آپ نے اس آیت کو سمجھ لیا جی سفا نمبر 81 ہے سورت کا نام سورت نسا ہے سورت کا نام سورت نسا ہے اور اس کی آیت نمبر ہے جی 64 پہلی سطر جی سفر نمبر 81 کی پہلی سطر جو ہمارے پاس قرآن ہے آیت نمبر میں نے کیا بتائی جی 64 مجھے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پس منظر ذکر کرنا ہوگا جی پھر ایت کے سمجھ آئے گی پچھلی ایج جو ہے جہاں سے رکو شروع ہو رہا ہے پچھلا الم ترائی لذیذ مجھے تھوڑا سا اس کا خلاصہ بیان کرنا پڑے گا پھر یہ ایس سمجھ آ جائے گی ایک منافق اور یہودی کے مابین کسی بات میں جھگڑا ہو گیا یہودی کہتا تھا منافق کو کہ تیرے نبی سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں منافق بظائر کلمہ پڑھتا تھا اور یہودی بھی اس کو کیا سمجھ رہے تھے مومن ہے کلمہ پڑھتا ہے ایمان کا دعوی کرتا ہے یہودی نے کہا چل فیصلہ کروائے تیرے نبی سے منافق کو پتا تھا کہ نبوت کے دربار میں غلط فیصلے نہیں ہوتے اور رشوت بھی وہاں نہیں چلتی سفارش بھی نہیں چلتی اور تھا جھوٹا بے ایمان وہ منافق اس نے یہودی سے کہا اور چل تیرا جو عالم ہے کعب ابن اشرف ہو یہودیوں کا اس سے فیصلہ کروائے پتا تھا کہ وہ رشوت خور ہے وہاں کچھ رشوت دے کے کام بن جائے گا یہودی کہنے لگا واہ اسے نبی مانتے ہو ان کا کلمہ پڑھتے ہو فیصلہ کروانے کا وقت آیا ہے تو ہمارے علماء کے پاس آتے ہو بڑا تعجب ہے چل اپنے پیغمبر کے پاس جن پہ وہی اترتی ہے جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں بامر مجبوری منافق نبی پاک کے پاس آیا دونوں نے اپنا معاملہ رکھا یہودی سچا تھا آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا باہر جو نکلے تو منافق کہنے لگا چل یار حضرت عمر کو علی تو سیکھ کرا لیے فیصلہ تو ہو گیا ہے حضرت عمر سے تصدیق کروا لیتے ہیں منافق کے دل میں یہ بات تھی کہ میں کلمہ تو پڑھتا ہوں اور مسلمانوں کی جماعت میں بھی شامل ہوں اور حضرت عمر کی طبیعت میں تھوڑا سا جلال بھی ہے تو یہودیاں دے وہ بڑے مخالف بھی ہے ہو سکتا ہوتے کوئی تھوڑی جی رعایت لب جائے کوئی راستہ وہاں سے نکل آئے چنانچہ کیونکہ یہودی سچا تھا اس نے کہا چل حضرت عمر کے دروازے پہ آئے ایک فیصلہ کروانا ہے جی آپ نے فرمایا بولو یہودی کہنے لگا جی بولنے سے پہلے میں آپ کے گوشت ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے جو پیغمبر ہیں نا جی ہم ان کے پاس گئے تھے انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے یہ مطمئن نہیں ہوا یہ مطمئن نہیں ہوا یہ کہتا ہے آپ کے پاس چلا جاتا ہوں حضرت عمر نے منافق سے پوچھا کیوں بھائی بات اس طرح ہے اس نے کہا جی بات تو اسی طرح ہے حضرت عمر نے فرمایا ٹھہر جاؤ اندر گئے تلوار نکال کے لائے فرمایا ہاکا کمالم یرز بے, بے قضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ تو عمر کی تلوار کرے گی منافق کی گردن قلم کر دی منافق کو مار دیا اب یہ منافق کے جو رشتے دار تھے انہوں نے رات کو بیٹھ کے مشورہ کیا کہ حضرت عمر کے خلاف استغاثہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک مومن مارا ہے انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کیے ہیں لہذا قتل کا مقدمہ حضرت عمر پہ دائر ہونا چاہیے اچھا بھائی اگر وہ یہ کہیں گے کہ تم حضرت عمر کے پاس گئے کیوں تھے میرے فیصلے کے بعد تو منافق کہہ لگے جھوٹی قسمیں اٹھا کے کہہ دینا اور جی اسی فیصلہ کروان کوئی نہیں سا گئے اصل رسائی واسطے گئے سا کہ حضرت عمر ہمارے درمیان کیا کروا دے رسائی کروا دے سلو کروا دے جھوٹ بولے جھوٹی قسمیں اٹھانے کے مشرے کرنے لگے صبح اس طرح کریں گے صبح اس طرح کریں گے ابھی صبح نہیں آئی اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہی کے ذریعے سب کچھ بتا دیا مشرے کر چکے نہیں میرے پیغمبر اور صبح کے ٹائم آ کے جھوٹ بولیں گے اب اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں اب سنیے ایت آپ کو اب جلدی سمجھ آ جائے گی ولو اور اگر وہ منافق جب انہوں نے زیادتی کی تھی انفساؤ اپنے آپ پر یعنی آپ کا فیصلہ نہیں مانا اس کے بعد حضرت عمر کے دربار میں گئے جن منافقوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا یہ گناہ کر کے کہ حضرت عمر کے پاس گئے ہیں بجائے اس کے, کے رات کو مشرے کرتے اور جھوٹی قسمیں اٹھاتے میرے پیغمبر جاو کا بجائے مشورے کرنے کے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے وہ آپ کی خدمت میں آتے فس تغ اللہ اور بخشش مانگتے کس سے اللہ سے بس تغ فار اللہ اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتا وہ خود بھی معافی مانگتے اور اللہ کے پیغمبر سے بھی کہتے کہ یا رسول اللہ تمے واسطے بخشتی دعا کرو آپ بھی ہمارے لیے معافی طلب کریں وہ خود بھی مغفرت کی دعا کرتے اور اللہ کے پیغمبر بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے وجہ اللہ البتہ وہ پاتے اللہ کو تباہ توبہ قبول کرنے والا رحیم رحم کرنے والا میرے پیغمبر میں ان کو معاف کر دیتا اگر وہ آپ کے پاس آتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے کیا مانگتے معلوم ہوتا ہے زندے سے دعا کروانی جائز ہے اس وقت نبی پا کیا تھے زندہ تھے اور موجود تھے یہ میں نے ایت کا مفہوم آپ کو سارا سمجھا دیا جو لوگ آج اس ایت کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ عام حکم ہے جی اب نبی پاک کی وفات کے بعد بھی یہی حکم ہے جاؤ کا وہ تیرے پاس آ جائیں وہ غلط کہتے ہیں یہ جاؤ کا ہے جاؤ قبرا کا نہیں جاؤ قبرا کا نہیں ہے یہ جاؤ کا ہے اور نبی پاک کی زندگی کی بات ہے اور ایک خاص واقعہ کی بات ہے اور اتری بھی کس کے بارے میں ہے منافقوں کے بارے میں اتری بھی کس کے بارے میں منافقوں کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن سے سارے واسطے عام ہے دھوکہ دیتے ہیں قرآن تو اس زمانے کے لیے بھی تھا آج کے زمانے کے لیے بھی تھا میں کہتا ہوں نہیں کچھ آ کام قرآن کے اس زمانے کے ساتھ خاص تھے آج ان کی نیت بدل گئی ہے مثلا یا یوہن النبیو اے میرے پیارے پیغمبر یا ہی بال منافع میرے پیغمبر کافروں کے خلاف جہاد کر منافقوں کے خلاف جہاد کر بتائیے آج نبی پاک یہ جہاد کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے یہ واقعہ زندگی کا ہے زندگی میں حکم تھا کہ آپ کیا کریں جہاد کریں ایک اور واقعہ ہے اذا جا کل مومنات یو جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں بیت کرنے کے لیے تو میرے پیغمبر ان کو بیعت کر لیا کیجئے یہ حکم آج ہے کہ آج ہماری مومن مائیں بہنے جائیں اور قبر نبی پہ جا کے گئے یا رسول اللہ قرآن ہکمیں کہ مومن عورتانے تُسی بیعت کرو اسی آئیاں کھلوتیاں لہذا آپ ہماری بیعت کریں آج یہ حکم موجود کوئی نہیں یہ حکم صرف نبی پاک کی زندگی میں تھا اور چھوڑیے یار دوسری دلیلیں اگلی آد پڑھیے یہی اگلی ہےت پڑھی ہے ذرا میں ترجمہ کر دیتا ہوں فلاور ربی کا کسم ہے تیرے رب کی قسم ہے تیرے رب کی لا یومنونا وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتہ یو کے کا یہاں تک کہ تجھے منصف مانے یہاں تک کہ آپ کو فیصل مانے یہاں تک کہ آپ کو جج مانے فی ما شجر بینہم ان معاملات میں جو معاملات ان کے درمیان پیدا ہو گئے اختلاف ہو گئے جھگڑے ہو گئے جھگڑوں میں جب تک آپ کو فیصل نہیں مانتے جج نہیں مانتے اس وقت تک وہ لوگ مومن کوئی نہیں بتائیے آپ کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں آپ عسایت پہ عمل کرتے ہیں نبی پاک سے آپ فیصلہ کروانے جاتے ہیں قرآن تو کہتا ہے کہ آپ سے اگر وہ فیصلہ نہ کروائے تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے لیکن آج ہمارے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو ہم نبی پاک کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے نہیں جاتے تو پھر اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب تک نبی پاک زندہ تھے تو فیصلہ آپ کی خدمت میں جا کے کروانا چاہیے تھا اور جب نبی پاک زندہ موجود نہیں ہے تو فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ جو لوگ کہتے ہیں پہلی احتام ہے اب بھی وہ موجود ہے ان کو کہنے چاہیے پھر دوسری کیوں موجود نہیں تم فیصل مانو نبی پاک کو اور فیصلے کرواؤ اپنے جھگڑوں کے نبی پاک سے بعض آ کام نبی پاک کی زندگی تک تھے زندگی کے بعد وہ احکام کام لاگو نہیں ہوتے میں نے بہت سی عہدیں پیش کر دی ہیں کتنے وسیلے ہو گئے جی اللہ کے ناموں کا وسیلہ ایک جائز آ صالحہ کا وسیلہ دو جائز آ صالحہ کا وسیلہ آ کتنے میں نے کہا جائے اللہ کے ناموں کا وسیلہ ایک آ صالحہ کا دو سندے بندے سے دعا کروانا تین میں نے اس کی ایک دلیل پیش کی ایک دلیل میں اس کی اور پیش کرنا چاہتا ہوں جی صفحہ نمبر نکالیے جی دو سو تیئیس سفر نمبر دو سو تیئیس سورت کا نام ہے سورج یوسف سفر نمبر دو سو تیئیس سورت کا نام ہے سورت یوسف اور سورت یوسف کی آیت نمبر ہے ستانوے بالکل سفے کے درمیان میں آئیے جی ستانوے کالو یا ابانا اس تک فرلنا زنو بنا ان خاتین مل گیا جی کالو یا ابانا کون کہہ رہے ہیں حضرت یوسف کے بھائی کس موقع پر جب ساری باتیں کھل کے سامنے آ گئیں حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو لے کے مصر آ گئے حضرت یوسف نے باہر نکل کے استقبال کیا بٹھایا تخت پہ جگہ دی بھائی شرمندہ ہوئے ساری باتیں کھل گئی کنویں میں ڈالا باپ سے الگ کیا باپ سے جھوٹ بولتے رہے ساری باتیں کھل گئی تو جب بیٹھے ہیں سارے بھائی حضرت یوسف بھی حضرت یوسف کے والد گرامی قدر بھی تو بھائی کہتے ہیں کالو بھائی کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے بابا اس تک پھر بخشش مانگ ہمارے لیے زندے بندے سے دعا کی درخواست ہو رہی ہے حضرت یاقوب سامنے بیٹھے ہیں بیٹے کہتے ہیں بخشش مانگ ہمارے لیے سنو ہمارے گنا کی ان کنہ خاتین بے شک ہم ہی تھے خطا کار غلطی ساری ہماری تھی ہم خطا کار تھے ہم آپ سے سامنے جھوٹ بولتے رہے آپ ہمارے لیے بخشش مانگیے کالا حضرت یعقوب نے کہا سوفاستم ربی تھوڑی دیر کے بعد میں بخشش مانگتا ہوں تمہارے لیے اپنے رب سے انگفورو بے شک وہ ہے بخشن ہار اور رحم کرنے والا اسی وقت بخشش کیوں نہیں مانگی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب درخواست کی نا بیٹوں نے پتہ نہیں وہ کیا وقت ہوگا رات کا وقت ہے عشاء کا وقت ہے مغرب کا وقت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں ابھی ان قریب میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا حضرت یعقوب کی مرضی تھی کہ رات کے پچھلے پہر دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے اس وقت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب مسلے پہ آؤں گا تو تمہاری بخشش کی دعا کروں زندے بندے سے دعا کروانا جائز قرآن میں ثبوت میں نے دو ایسے پیش کر دیے ہیں حدیث میں پیش کرنے لگ جاؤں تو صبح ہو جائے حدیث سے میں اس کے ثبوت پیش کرنے لگ جاؤں رات بیت جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا ایک صحابی دروازے میں کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا رسول اللہ مر گئے بارشیں بند ہو گئیں گرمی شدت کی فصلیں اجڑ گئیں کاٹ پڑ گیا ڈنگر مرنے لگے گاس کا تنقہ نہیں اگتا بارشیں بند ہیں یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ بارش دے دے دعا کی درخواست ہو رہی ہے زندہ بندہ کو صحابی درخواست کر رہا ہے کس کے آگے امام المبیا سرور کائنات کے آگے نبی پاک نے دوران خطبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ عما اگسنا غیر اللہ عما گسنا غیصم یا اللہ خوشگوار بارش یا اللہ رچتی پچتی بارش دے یا اللہ خوشگوار بارش تھے صحابہ کہتے ہیں باہر دھوپ چڑی ہوئی صحابی دعا کی درخواست کرتا ہے رحمت کائنات ہاتھ اٹھاتے ہیں ایک بدلی اٹھی مدینے پہ آئی ابھی نبی پاک ممبر سے نہیں اترے مسجد نبوی کی چھت کچی تھی اس سے پانی بارش کا ٹپکنے لگا اور آپ کی داڑھی مبارک پہ گرنے لگا اسی وقت بارش شروع ہوئی نبی پاک نے دعا کی ہم بارش میں بھیگتے ہوئے گھر پہنچے ایک دن دو دن تین دن چار دن آٹھ دن لگاتار دوسرا جمعہ ہوا آپ ممبر پہ آئے وہی صحابی یا کوئی اور صحابی راوی کو شک ہے وہ دروازے میں کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا رسول اللہ مر گئے اب تو چوپائے باندھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے راستے بند ہو گئے گلیاں بند ہو گئی باہر نکلنا مشکل ہو گیا یا رسول اللہ بارش آش دن سے لگی ہوئی ہے رکنے کا نام نہیں لیتی ہے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے اب اللہ ہم پہ رحم کر دے بارش کو ہٹا دے صحابی کہتا ہے راوی کہتا ہے نبی پاک نے ممبر پہ کھڑے ہو کے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اللہ حوالینا ہوا اللہ عمہ ولا لینا ولا لینا یا اللہ ان کو ہم سے پھیر دے یا اللہ ان کو ہم پر نہ برسا اللجی بالے بل یا اللہ اس کو پہاڑوں پہ جا کے برسا اس کو جنگلوں میں جا کے برسا اس کو دریاؤں پہ جا کے برسا ہم پہ اس کو نہ برسا ہم سے اس کو ہٹا لے صحابہ کہتے ہیں نبی پاک انگلی کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ عما ہوا لینا ولا لینا جس طرف نبوت کی انگلی پھرتی ہے بادل کٹتا چلا جاتا ہے بادل کٹتا چلا جاتا ہے ہم آئے تھے بارش کے اندر اور نکلے چڑی ہوئی دھوم میں گھروں کو پلٹے صحابی نے درخواست کی دعا کرنے کی کس سے بولو بولو زندے آدمی سے دعا کروانی جائز دعا کروائیے زندے بندے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ستر ہزار آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ستر ہزار بندے ایسے ہوں گے بغیر صاحب کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ کہہ کے آپ اندر چلے گئے صحابہ پیچھے سے آپس میں چے بگوئیاں کرنے لگے کون ہو سکتے ہیں یہ کون ہو سکتے ہیں کسی نے کہا یہ وہ ہوں گے جو پیدا ہی اسلام میں ہوئے پیدا ہی مومن ہوئے وہ ہو سکتے ہیں آپ گھر سے نکل کے دوبارہ مسجد میں آئے آپ نے صحابہ کی یہ گفتگو سنی آپ نے فرمایا نہیں نہیں ستر ہزار میری امت کے بندے وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے وہ بیمار ہوں گے تو علاج نہیں کروائیں گے اللہ, اللہ. بیمار ہوں گے تو علاج نہیں کروائیں گے وہ دور اپنے جسم پہ نہیں لگوائیں گے اور وہ جھاڑ پھونک بھی نہیں کروائیں گے ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجا جائے گا صحابہ ہے کا بجمہ ہے ایک کونے سے ایک صحابی اٹھے ان کا نام ہے اکاشا وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں اللہ میں نن نہ چوکر چھ اب اکاشا دعا کی درخواست کر رہا ہے نبی پاگ کی خدمت میں آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے ان میں سے کر دے نبی پاک نے فرمایا آنتا منہم توں بھی ہو گیا تو ان میں سے ہو گیا چنانچہ دوسرا صحابی ادھر سے اٹھا اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی میرے لیے بھی نبی پاک نے فرمایا سبق کا بہا اکاشا سبک اکا با اوکاشا اکاشا سبقت لے گیا اکاشا سبقت لے گیا اکاشا نے تو دل کی گہرائیوں سے دعا کروائی تھی ویکھا ویکھی کروان لگ گئے یہ کہنا چاہتے تھے نبی پاک تو دی ریس نہ لگ گا بھئی اکاشا کھلوتا تھا میں بھی کھلو جاؤں اکاشا تو کھڑا ہوا ہے جذبے کے ساتھ اس لیے سبا کا بہا اکاشا اکاشا تو اسے سب لے گیا زندے بندے سے دعا کروانا جائز ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کافرہ ہیں مشرقہ ہیں ابو ہریرا نبی پاک کا خادے میں خاص ہے یہ ابو ہریرا آپ کی خدمت سے واپس جاتے ہیں ماں پوچھتی ہے کہاں سے آیا ہے میں نبوت کے خدمت سے آیا ہوں ماں مارتی ہیں ماں ابو ہریرا کو مارتی ہیں اسے بھی گالیاں دیتی ہے نبوت کو بھی گالیاں ایک دن جو گالیاں زیادہ دی اب ہریرا رونے لگ گئے پریشان ہوئے گھر سے نکلے نبی پاک کی خدمت میں چلے گئے غالباً بخاری کی روایت ہے نبی پاک نے چہرے کے آثار دیکھے پریشانی دیکھی غم دیکھا آپ نے فرمایا خیر تو ہے کیا بات ہے کہتا ہے یا رسول اللہ ماں مشرقہ ہے آپ کا نام نہیں سننا چاہتی مجھے مارتی ہے چلو خیر ہے مجھے گالیاں نکالتی ہے چلو خیر ہے لیکن یا رسول اللہ آج تو ہدی ہو گئی ہے آج اس نے آپ کو بھی گالیاں اور میں آپ کے خلاف تو گالی سن نہیں سکتا نا یا رسول اللہ کہ کوئی میرے سامنے آپ کو برا بھلا کہے چاہے میری ماں ہی کیوں نہ ہو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا نبی پاک نے فرمایا پھر میں کیا کروں بتاؤ میں کیا کروں حضرت ابو ہریرا یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ سارے خزانے تھوڑے کول نے میری ماں ن ہدایت دے چ سارے خزانوں کے مالک تو آپ ہیں میری ماں ن بھی تھوڑی جی ہدایت دے چڈو نہیں, نہیں نہیں نہیں حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ ہاتھ اٹھا کے رب سے میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دو دعا کر دو میری ماں کی ہدایت کے لیے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے اللہ اما دے امیرا اللہ عم دے اما ابی حریرہ مولا ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے نبی پاک نے دعا مانگی ابو حریرہ کی ماں کے لیے روایت میں آتا ہے تاریخوں نے نقل کیا ابو حریرہ مجلس سے نکل کے بھاگ کھڑا ہوا گھر کی طرف ابو ہریرا بھاگ کھڑے ہوئے لوگوں نے دیکھا یہ صوفی یہ جی آدمی سی جہاں تیز قدمہ نال کدی نہیں جڑیا یہ بازار میں بھاگتا ہوا جا رہا ہے پتہ نہیں اس کے گھر میں خیریت بھی ہے کہ کوئی نہیں ایک صحابی نے دامن پکڑ کے پوچھا ابو ہریرا خیر تو ہے بھاگتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے ہو ابو ہریرا نے جھٹکے سے دامن چھڑایا اور کہا میرے دامن کو چھوڑ دے آج کائنات کے آقا نے میری ماں کی ہدایت کی دعا مانگی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے گھر پہنچتا ہوں محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے ان دونوں میں سے پہلے کال پہنچتا ہے ابو ہریرا کہتے ہیں میں ماں کے گھر بھی آیا میں نے دستک دی اندر سے دروازہ بند تھا لیکن پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی معلوم ہوتا ہے میری ماں غسل کر رہی ہے میں نے دروازے پہ دوبارہ دستک دی ماں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا میں نہا رہی ہوں دروازہ کھولتی ہوں حضرت ابو ہریرا سمجھ گئے کہ میری ماں کے لہجے میں وہ سختی تو نہیں ہے وہ سختی تو نہیں ہے چنانچہ دروازہ انہوں نے کھولا ان کے سر کے بالوں سے پانی کے کترے موتیوں کی طرح ٹپک رہے تھے ابو ہریرا کہتے ہیں میری ماں نے کہا ابو ہریرا میں نے اپنا ظاہری جسم تو پاک کر لیا ہے مجھے اپنے پیغمبر کی خدمت میں لے جا میرا باطن بھی پاک کروا دے میرا اندر بھی پاک کروا دے میں نے کہا ماں تھوڑی دیر پہلے تو گالیاں نکالتی تھی اور اب تو ہدایت پہ آنے ایمان لانے کے لیے کہتی ہے ماں کہنے لگی بیٹا جب تہاں سے گیا نا بار, بار کوئی چیز میرے دل پہ لگاتی ہے کہ ابو ہریرا کی ماں وہ بھی کوئی زندگی ہے جو اس دنیا میں رہ کے گزاری جائے اور محمد سے کے گزاری جائے نبی پاک سے کے گزاری جائے مجھے لے جا اپنے نبی پاک کی خدمت میں اور میرا باطن بھی پاک کروا دے میرا باطن بھی پاک کروا دے چنانچہ جب ابو ہریرا دروازے میں داخل ہوئے حضرت ابو ہریرا کی ہنسی نکل گئی نبی پاک نے فرمایا لگتا ہے تیر نشانے تھے لگ گئے بندہ زندے بندے سے دعا کروائے یہ کیا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہوں اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہوں اس میں تھوڑی سی یہ ضروری نہیں کہ مقتدی امام کو کہیں کہ تو میرے لیے دعا کر مرید ہی پیروں کو کہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو چھوٹا بڑے کو کہے شاگرد استاد کو کہے کہ تم میرے لیے دعا کر نہ سندھے مومن بندے سے دعا کروانی ہے جس طرح بڑے چھوٹے کو درخواست کریں جس طرح چھوٹے بڑوں کو درخواست کریں کہ ہمارے لیے دعا کرو اسی طرح کبھی کبھی بڑے بھی چھوٹوں کو کہیں کہ تم ہمارے لیے اتنی سی ترمیم کر یہ نہیں کہ یک طرفہ چھوٹے بڑوں کو نہ رب سب کا ہے بڑوں کا بھی اور اس کی دلیل بڑی آسان سی دلیل ہے لیکن بعد میں پیش کرتا ہوں پہلے ایک اور دلیل پیش کر لوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں عمرہ کرنے نبی پاک سے اجازت لینے کے لیے آئے یا رسول اللہ عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ جا رہا ہوں نبی پاک نے حضرت عمر سے کہا اشرک نا یا اخیا فی دعائک لاتن سے نا یا اخیا فی دعائک عمر بیت اللہ میں جا کے اپنی دعاؤں کے اندر مجھ محمد کو بھول نہ جانا نبی یہ پاک کس کو کہہ رہے ہیں کہ تو میرے لیے دعا کر بولو بولو بولو اشرک نہ یا اخیا فی دعائک اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے شریک رکھنا حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کائنات کی کوئی نعمت ملنے پر اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی نبی پاک کے ان جملے کہنے سے ہوئی تھی میں <تصفح> نے کہا میں اور کائنات کا آقا مجھے کہتے ہیں اشرق نہ یا اخی دعا ایک اور مسلم کی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا اویس کرنی جس نے نبوت کا زمانہ پایا لیکن کہتے ہیں کہ ماں کی خدمت کی کرنے کی وجہ سے وہ نبی پاک کی خدمت میں آ کے صحابی کا رتبہ نہ پا سکا صحابی نہ بن سکا نبی پاک کو بھی پتا چلا کہ میرا ایک عاشق ہے اویس کرنی لیکن ماں بوڑھی ہے اس سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا اس لیے میری خدمت میں نہیں آ سکتا نبی پاک نے مسلم کی حدیث ہے نبی پاک نے صحابہ کرام سے کہا میرے یاروں اگر تم میں سے کسی بندے کی ملاقات اویس کرنی کے ساتھ ہو جائے تو اویس کرنی کو میرا پیغام دینا کہ میری امت کے لیے دعا کیا کرے نبی پاک کس کو پیغام دے رہے ہیں بولو بولو بولو بڑا کس کو کہہ رہا ہے چھوٹا بڑے کو کہے بڑا اب آسان سی دلیل دے دوں بڑی آسان درود پڑھو ایک دفعہ درود بندہ پڑھے تو دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ جھٹتے ہیں جنت میں دس درجے بلند ایک دفعہ بندہ درود پڑے دس گنا مٹ گئے دس درجے مل گئے دس نیکیاں مل گئیں دس گناہ ختم ہو گئے درود پڑھا کیجیے اس لیے کہ درود کا پڑھنا پل سرات کے اندھیرے پہ روشنی کا کام دیتا درود پڑھیے کہ جس نے آپ کا نام سن کے درود نہیں پڑا وہ بخیل ہیں اور رب کی رحمت سے دور ہیں رب کی رحمت کے قریب وہ ہیں کہ نبی پاک کا اس میں گرامی آئے تو مومن کی زبان پہ درود کے ترانے آئیں اللہ صل سید سیدنا و مولانا محمد ولا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم سما صلی علیہ کرو میں نہ آپ پڑھ رہے ہیں میں نے ابھی پڑھا آپ نے درود پڑھا کرو میں نہ ہما اے اللہ کون کہہ رہا ہے میں کون کہہ رہا ہے یہ سارے لوگ اللہ اے اللہ صلی علی محمد رحمت بھیج رحمت بھیج کس پر مہربانی کر کس پر یہ کون دعا مانگ رہا ہے کس کے لیے اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ چھوٹے بندے دعائیں مانگ رہے ہیں بڑے بندوں کے لیے اللہ عمل محمد والا آل محمد چھوٹے بندے آپ اور مجھ جیسے ناکارا نل کم فہم بدعمل ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ مد صلی اللہ محمد اے اللہ رحمت نازل کر کس پر درود کیا ہے دعا ہے دروج کیا ہے دعا ہے کس کے آگے کس کے لیے ایک اور دلیل سنو مسلم کی روایت غالب بخاری میں بھی ہے نبی پاک نے فرمایا جب موزن آزام دے تو وہی کل میں جو موزن کہہ رہا ہے پھر یہ دعا پڑھو اللہ رب ابا ہاض دعوت اما و سلاطل کائمہ آتے محمد انل وسیلا ول فضیلا و باسو مکامم محمود انلزی وات ان کلا تخلفل ورژنا شفات ہو گرنتو وے جائیے سرگودے میں مولوی سارے زندہ ہیں کل ایک ایک مولوی کے پاس جائیے اس کو کہیے کہ یہ آزان کے بعد جو ورزکنا اکنا شفات پڑتے ہو کسی حدیث سے دکھاؤ دکھاؤ کسی حدیث میں یہ دعا کوئی نہیں ہے کسی حدیث میں یہ دعا ورزکنا اکنا ہو یہ لفظ آزان کے بعد والی دعا میں کوئی نہیں اٹھائیے بخاری اور مسلم لفظ یہی ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اللہ عمربا حاض داست وسلاط القائمہ آتے محمد الوسیل اطول و بسو مقام محمود واتتا و فی روایت انقلا تخلف المیاد ایک روایت میں ان نقلا تخلف المیاد بھی کوئی نہیں اور ایک روایت میں ان نقلا تخلف المیاد ہو چلیے یہ تو ایک بات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی اللہ کرے آپ کی اصلاح ہو جائے اور یہ لفظ جو آپ کے پکے ہوئے ہیں یہ درمیان سے نکل جائے, نکل جائے اور اصلی دعا جو نبی پاک نے بتائی وہ آپ کو یاد ہو جائے اہ ات محمد اے اللہ محمد کو دے وسیلہ میں نے سمجھا اے وہ وسیلہ نہیں جہاں تھی سمجھے پھرتے ہو عام مولویوں کے ذہن میں ہے نا وسیلہ اے وہ وسیلہ نہیں دعا میں اے اللہ عطا کر میرے نبی محمد کو وسیلہ کون دعا مانگ رہا ہے میں آپ کس کے لیے بول دو نبی پاک نے فرمایا میرے لیے دعا مانگو اور میری امت کے لوگوں نمازان سننے کے بعد تم میرے لیے دعا کرو کہ یا اللہ وہ جو وسیلہ جگہ ہیں وہ ہمارے نبی کو دے آپ نے فرمایا وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جنت میں ایک درجہ ہے جنت میں ایک منزل ہے اس سے اونچا درجہ جنت میں کوئی نہیں سب سے اونچا سب سے اعلیٰ سب سے اوپر درجہ ہے اس کا نام کیا ہے بولو وسیلہ ایک بندے کو ملنا ہے ساری کائنات میں سے ایک بندے کو ملنا ہے وہ جگہ جنت کی وہ جگہ جس کا نام وسیلہ ہے اور میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا اس لیے کہ میں امام المبیا ہوں میں نبی المبیا ہوں میں خاتم النبیین ہوں میں ساری کائنات کا سرتاج ہوں میں ساری کائنات سے اعلی افضل اولا اشرف ایدر برتر بالا قدر ہوں وہ مقام مجھے ملے گا تم میرے لیے دعا کیا کرو کہ یا اللہ جنت کا وہ مقام جس مقام کا نام کیا ہے وسیلہ یا اللہ وہ مقام ہمارے نبی کو دے یا اللہ وہ مقام ہمارے پیغمبر کو دے نبی پاک نے فرمایا ہر اذان کے بعد میرے امتی نے میرے لیے یہ دعا مانگی میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا <متضح> میں اس کی شفاعت کروں گا حلت لہو شفاعتی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی جو بندہ میرے لیے یہ دعا مانگے گا کہ یا اللہ وہ وسیلے والا مقام کس کو دے کون دعا مانگ رہا ہے چھوٹے بندے کس کے لیے مانگ رہے ہیں چلو یار ایک بات یہ بھی حل کریں وسیلے کا مانا بھی ہو جائے گا وہ جو جنت میں سب سے اونچا مقام ہے جو انشاءاللہ نبی پاک کو ملنا ہے اس کو وسیلہ کیوں کہتے ہیں اس مقام کا نام وسیلہ کیوں تو میں نے ارض کیا نا وسیلے کا مینا ہے قرب وسیلے کا مینا ہے نزدیکی وسیلے کا مینا ہے تکرو وسیلے کے میں نے کور نزدیکی اس مقام کا نام وسیلہ اس لیے ہے کہ وہ مقام اللہ کے عرش کے قریب ہے وہ مقام اللہ کے عرش کے قریب ہے اس لیے اس مقام کا نام کیا ہے کتنے وسیلے ہو گئے تھک جی؟ گئے ہیں آپ بس کریں اصل وسیلہ تے رہ گیا رہ گیا یہ کیسٹ ختم ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر میرا خیال ہے سالیہ کا وسیلہ تو اور سندے بندے سے بولو سندے بندے سے کتنے وسیلے ہو گئے یہ تینوں جائز چوتھا وسیلہ جو مختلف ہی ہے جس میں اصل اختلاف ہے مردے سے دعا کروانا قبر والے کو کہنا بابا تو میرے لیے دعا کر یا نبی پاک سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرو یا دعا مانگتے ہوئے کہنا یا رسول یا اللہ نبی پاک دے صدقے میری دعا قبول کر یا بزرگوں کے واسطے نال میری دعا قبول کر یا ان کے توفیل میری دعا قبول کر یہ جو وسیلہ ہے مختلف جس میں اختلاف ہے انشاءاللہ یہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے جمعے کے دن چونکہ خطبہ جمعہ بھی دینا ہوتا ہے اتنی لمبی تقریر بھی نہیں ہو سکتی آپ تمام حضرات اگلے جمعے صرف یہ کہ آپ تشریف لائیں گے نہیں آپ اپنے آباپ کو اور دوستوں کو اور ساتھیوں کو اپنے ساتھ انشاءاللہ تھوڑا سا مضمون باقی ہے اور وہی اصلی مضمون ہے آپ شوق ذوق کے ساتھ تشریف لائیں گے اپنے دوستوں کو آپ دعوت دیں گے اور اپنے ساتھ لائیں گے ہمارے اعمال تو ناقص ہیں نبی پاک کے اعمال کے مقابلے میں جو مقبول ہیں کیا نبی پاک کے امال کا واسیلہ دے سکتے ہیں اگلے جمعے ذکر کریں گے جی انشاءاللہ آپ لوگ اگر وسیلے کے قائل نہیں تو اللہ کو مدد کے لیے پکارو اور وہ بغیر وسیلے کے تمہیں دے ہمیں تو بھائی بغیر وسیلے کے پہلے بھی دیتا ہے یہ کون سا سوال ہوا کہ اگر آپ لوگ وسیلے کے قائل نہیں تو اللہ کو مدد کے لیے پکارو میرے بھائی اس میں نہ غصے ہونے کی ضرورت ہے نہ ناراض ہونے کی ضرورت ہے نہ اس طرح کی پرچی لکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ اگر آپ ہمت کریں تھوڑی سی محنت کریں ایک ہفتہ آپ کے پاس ہے مولوی سرگودے میں موجود ہیں کہ بعد از وفات انتقال کے بعد بلکہ دفن کے بعد بعد از دفن کسی نبی ولی کا وسیلہ دعا میں پیش کرنا اگر یہ قرآن حدیث صحابہ کا عمل اور امام ابو حنیفہ کا کال اگر آپ پورے ہفتے میں محنت کر کے کوئی حوالہ لے آئے اگلے جمعے میں, میں بھی دعاؤں میں وسیلہ پیش کرنے کا قائل ہو جاؤں اس میں ناراضگی تو کوئی بات نہیں ہے اس میں تو دلائل کی بات ہے عقیدہ وہی اپنانا چاہیے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی پاک کا فرمان کہتا ہے امام ابو عنیفر احمد اللہ علیہ کا قول ہے میں نے کتنی ڈھیر ساری آئےتیں قرآن پاک کی پیش کی ہیں اس بات پر کہ تمام انبیاء نے برائے راست پکارا ہے تو کس کو اور میرے بھائیو یہ ساری باتیں تو میں اگلے جمعے کروں گا انشاءاللہ دوبارہ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ انبیاء اولیا کے وسیلے پیش کرنے کے قائل ہیں ان کا وسیلہ پیش کیا جائے تو پھر ملتا ہے جس طرح میرے بھائی نے کہا اگر وسیلے کے قائل نہیں تو اللہ کو مدد لیے پکارو وہ بغیر وسیلے کے تمہیں دے ان کا مطلب یہ ہے کہ وسیلے کے ساتھ دیتا ہے دیکھو میرے بھائی یہ ایک آدمی ہے سخی ہے مشہور ہے بڑا سخی ہے میں اس کے پاس گیا میں نے اس سے کوئی چیز مانگی انہوں نے کہا کوئی نہیں جی جائیے کوئی نہیں چیز میں واپس پلٹ آیا میں نے شہر میں دیکھا ان کا دوست کون سا ہے ان کا پیارا کون سا ہے ان کا بیٹا کیا, کون سی بیٹے کی یہ بات مانتے ہیں کون سے دوست کی یہ بات مانتے ہیں میں ان کے دوست کو بیٹے کو لے کے ان کے پاس پہنچ گیا بیٹے نے سفارش کی اور میں نے کہا اے میں تیرے پتر نو لے آیا ہوں واسطے نال بیٹے کا حیا کر لے یہ مجھے دے دے وہ چیز اس دے پلے کی رہ گیا بتائیے کیا رہ گیا اس بندے کے پلے یہ سخی ہے کہ دوست کا حیاء کر کے دیتا ہے بیٹے کا حیا کر کے دیتا ہے وسیلے کا مطلب تو یہ ہوا کہ یا اللہ تو تے نہیں دینا اے میں ہوں تیرے پیغمبر دا وسیلہ پیش کرنا ہوں دینا کہ نہیں دینا اللہ کے پلے کیا رہے کیا رکھا ہے اللہ کے پلے آپ نے جو لوگ وسیلے کے قائل ہیں انہوں نے اللہ کے پلے کیا رکھا ہے کہ تو ویسے تو نہیں دیتا اے ہوں بزرگوں وسیلہ ہی دینا کہ نہیں دینا اب دیتا ہے اللہ ویسے نہیں دیتا اور اگر اللہ واستو اور وسیلوں کے ذریعے دیتا ہے اس کو رہمان اور رحیم کون کہے گا کیسا رہمان ہے کیسا رحیم ہے جو واستو وسیلوں کے ذریعے مانتا ہے ویسے نہیں مانتا اگلے جملے جمعے اللہ اس کی بات کریں گے دعا کر لیں چونکہ نو سے زیادہ ٹائم ہوا ہے یہ ہمارے دوست ہیں جی عزیز ہیں ہمارے بھائی غلام مرتضی بانو مارکیٹ میں تیس تاریخ کو کان کا آپریشن ہوا تھا پانچ دن اور پانچ راتوں سے مکمل بھی ہوش ہے ایک منٹ کے لیے بھی ہوش نہیں آیا دعا کریں جی اس عزیز کے لیے بھی ہمارے کون سا ایجنسی یہ بارہ اگست یعنی پرسوں ترونجا چک شمالی ترونجا شمالی میں جی پرسوں اتوار کو جلسہ ہے جی جس میں انشاءاللہ میں نے بھی جانا ہے اور مولانا احمد شعیب خان صاحب نے بھی اس میں جی تشریف لانی ہے پرسوں انشاءاللہ شاء شمالی میں ہمارے جھنگ سے کاری ظہور صاحب تشریف لائیں یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ایک مقتدی بیمار ہیں ان کو جگر کی بڑی زبردست تکلیف ہے وہ ہمارے بڑے مواحد ساتھی ہیں والا الہی واصحاب اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفللہ الاخره حسنه سبحان اللہ اللهم یا ارحم الراحمین ارحم علينا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ تمام بیماران کو شفا کامل عطا فرما یہ غلام مرتضی اس کو اس کے لیے بھی وہ جنگ کے جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بھی جن دوستوں نے اور بھی کہا ہے سب کے لیے دعا کرو اللہ سب کو شفا کامل عطا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل ملا تھا فرما